بھی بتلا دیں کہ آواز صحیح ہے <تصفح> جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سبق سبق دہم ہے اصطلاح ما ہوا کا بیان لیکن سبق دہم شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سبق ہشتم اور سبق نہم آٹھواں اور نواں سبق اس کا ایک مختصر سا ہم جائزہ لیتے ہیں اور پھر ہم سوالات کو بھی ایک مرتبہ دوبارہ کریں گے اور پھر آگے چلتے ہیں تاکہ آگے جانے سے پہلے پچھلا تھوڑا سا اور بھی واضح ہو جائے تو اصل جو بات ہماری شروع ہوئی تھی وہ حقیقت اور ماہیت سے ہوئی تھی اور پھر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کلی کی دو قسمیں ہیں ذاتی اور عرضی اور عرضی. تو کلی ذاتی کی ہم نے تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا جزو ہو یعنی کلی ذاتی کے اندر حقیقت پائی جانی چاہیے چاہے پوری ہو چاہے وہ تھوڑا سا اس کا جزو ہو لیکن کسی نہ کسی درجے میں اگر اس شے کی حقیقت پائی جا رہی ہے تو وہ کلی بنے گی کلی ذاتی بنے گی اور اگر اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے نہ وہ پوری حقیقت ہے نہ وہ جزوی حقیقت ہے نہ اس کا کوئی تھوڑا سا حصہ ہے حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر وہ کلی عرضی بنے گی جیسے ہنسنا ذاحق ہونا انسان کے لیے اگر نہ بھی ہنسے یعنی نہ بھی ہنسے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ہونے سے خارج ہو جائے گا یا یعنی زاحق ہونا ایک الگ اس کی اس کا وصف ہے انسانیت کی حقیقت کے لیے ذاحق ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر ذاحق نہ ہو تو وہ انسان بھی نہ رہے ایسا نہیں ہے تو کلی ارضی اور کلی ذاتی میں تو یہ فرق کر دیا ہم نے پھر آگے چل کر ہم نے پڑھا تھا کہ کلی ذاتی جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں جنس ناؤ اور فصل جنس ہم نے کہا تھا کہ وہ ساری جزیات جنس کے تحت داخل ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں جیسے حیوان ہے اب اس کے ماہ تحت انسان بھی داخل ہے اس کے ماہ تحت بکر اور غن بھی داخل ہیں لیکن ان ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں لیکن حیوان ہونے میں ان سب کا اطلاق ہوتا ہے ان سب کو حیوان تو ہم بول سکتے ہیں چنانچہ ہم نے کہا کہ یہ جنس ہو گئی نو کے ماتحت ہم نے ایسے افراد بولے تھے کہ جس کی حقیقتیں ایک جیسی ہوں جیسے زید امر بکر خالد یہ سب ان کی حقیقتیں ایک جیسی ہیں اور ان کو ایک ہی نو کے تحت یعنی انسان ہونے کے ماتحت ذکر کیا جا سکتا ہے اگر خالد کو بھی میں کہوں کہ انسان ہے اور آصف کو بھی میں کہوں انسان ہے اور سمیہ کو بھی میں کہوں انسان ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا یہ سب جو ہے وہ ایک ہی نو کے سارے داخل ہوتے ہیں لیکن زید عمر بکر اور غنم اور حمار اور اور دیگر جو جانور ہیں وہ کسی ایک نو کے تحت داخل نہیں ہوتے بلکہ اس کے اس کے اوپر جو لفظ ہمیں ذکر کرنا پڑے گا وہ اس کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ یہ ان سب کو جمع کر لے اور وہ حیوان ہوگا تو یہ تو نو اور جنس میں فرق آ گیا فصل ہم نے کہا تھا کہ وہ کلی لی جاتی ہے کہ جو اپنی جس کی یعنی جس کی جزیات کی حقیقتیں تو ایک جیسی ہوں یعنی نو کی طرح اس کی جزیات کی حقیقتیں ایک ہیں لیکن وہ فصل ایسی چیز ہے جو ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے جدا کر رہی ہے جیسے ناطق ہونا یہ انسان کا فصل ہے کہ اس کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں انسان کے ماتحت یا حیوان کے ماتحت جتنے بھی افراد داخل ہیں جس میں زیاد عمر بکر بھی شامل ہیں اور جس میں غنم حمار اور فرس بھی شامل ہیں اس کے درمیان فرق کر رہا ہے نطق ناطق ہونا تو گویا ناطق ہونا انسان کو جدا کر دے گا باقی دیگر افراد سے تو یہ, یہ یہ دو حقیقتوں کو آپس میں جدا کرنے کے لیے جو بولا جائے گا اس کا نام ہم نے فصل رکھ دیا تھا باقی کلی عرضی جو تھی کلی عرضی تو چونکہ نہ کی حقیقت ہوتی ہے نہ پوری حقیقت نہ اس کی جزوی حقیقت اس کا تعلق تو محض ایک وصف سے ہوتا ہے ایک صفت سے ہوتا ہے چنانچہ اس کے ماتحت دو قسمیں ہم نے کر دی تھی خاصہ اور عرض عام خاصہ وہ تھی جو کسی ایک ہی افراد کے ساتھ خاص ہو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ جیسے ظاہر ہونا بھی انسان کے جتنے بھی افراد ہیں زیادہ مر بکر سب کی حقیقتیں ایک جیسی ہیں تو یہ ظاہر ہونا انہی کے ساتھ ہی خاص ہے یعنی ہنسنا جو ہے یہ ایسی صفت نہیں ہے جو جانوروں کے اندر پائی جائے ہوگی لیکن وہ کسی اور اعتبار سے ہوگی اس کو ذہق نہیں کہہ سکیں گے اور عرضِ عام کے ماتحت وہ تمام وصف داخل ہیں جن کے افراد کی جزیات یا ان کی حقیقتیں جو ہیں وہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں جیسے پاؤں سے چلنے والا ماشی ہونا اب ماشی ہونا جو ہے وہ زیادہ عمر بکر بکر پر بھی صادق آئے گا زیاد عامر بکر یا بکر کہہ دیں تاکہ بکر کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو اور یہی ماشی چلنے والا جو ہے وہ حمار اور فرس اور بکر یعنی گائے ان پر بھی صادق آئے گا لیکن ہے یہ وصف اس کا تعلق جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ نہیں ہے <تصفح> تو اس کے ماتحت ہم نے جو سوالات کیے تھے وہ بھی ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں کہ حیوان اور فرس ان کا اپس میں کیا تعلق ہے تو بھائی حیوان کے ماتحت جو ہے وہ فرس بھی داخل ہے اور حیوان کے ماتحت جو ہے وہ انسان یعنی زید آمر بکر بھی داخل ہے تو گویا کہ حیوان جو ہے وہ جنس ہوا اپنے ماتحت افراد کے لیے یعنی فرس کے لیے یہ جنس ہوا ایسے ہی جسم ان جسم اور انسانی یہ میرے خیال سے ان کو اکٹھے رکھنا چاہیے جسم انسانی تو جسم جو ہے یہ بھی جنس بنے گا انسانی کے لیے کہ انسان کے جو حقیقت ہے یعنی جسم کے جو افراد ہیں ان کی مختلف حقیقتیں ہیں اس میں ایک انسان بھی ہے اس میں حیوان بھی ہے اس میں پتھر بھی ہے جی تو بہت سارے افراد اس کے اندر شامل ہیں جن کی حقیقتیں جدا جدا ہیں تو جسم ہونا جو ہے یہ بن جائے گا جنس انسانی کے لیے ایسے ہی شجر ہونا جو ہے وہ انار کے لیے نو بن جائے گا کیونکہ شجر تو درخت ہوا اب درخت کے ماتحت انار ہو یا اس جیسے اور درخت ہوں آم کا ہو انگور کا ہو سیب کا ہو رہیں گے تو وہ سارے درخت ہی شجر کے ماتحت ہی داخل رہیں گے ان کی نو ان, ان, ان کے ماتحت افراد ایک ہی جیسے ہیں لہٰذا شجر جو ہے یہ نو بنے گا انار کے لیے ایسے ہی حیوان اور حساس اب حساسیت جو ہے یہ ایک وصف ہے اس کا تعلق کسی ماہیت یا اس کی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے حساس ہونا ایک وصف ہے یہ کسی ماہیت کے ساتھ خاص نہیں ہے چنانچہ حیوان کے ماتحت جو افراد ہیں اس میں حیوان کے ماتحت جو افراد ہیں اس میں انسان بھی ہے اور اس میں بکر اور غنم بھی ہیں زاد عمر بکر بھی ہو گئے جو کہ انسان کے ماتحت سمجھ لیں اور اور اور بکر غنم اور حیمار اور فرس یہ بھی داخل ہو گئے حیمان کے ماتحت اچھا اب حساسیت نے حساس ہونے نے جدا کیا ہے انسان کو دیگر افراد سے کیونکہ حساس سے مراد ویسے تو حساس کا اگر لوگ مطلب لیں پھر تو آ اور آ کافی سارے اس کے مختلف مطلب نکلیں گے یا اگر اس کو اس کو لوگی مطلب میں نہیں جانا حساسیت جو ہے وہ حیوان کے تمام افراد کے ساتھ خاص ہے تو پھر یہ یہ خاصہ بن جائے گی کہ حساسیت جو ہے یہ حیوان کے تمامی افراد کے ساتھ خاص ہے چاہے وہ زائد عمر بکر ہو اور چاہے وہ فرس غنم اور جتنے بھی جانور ہیں حساسیت تو سب کے ساتھ ہے چنانچہ یہ یہ اس کا خاصہ بن جائے گا یعنی ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یہ حساسیت ہونا اچھا آگے چلتے ہیں جی فرس اور ساحل فرس اور ساحل اب ساحل کہتے ہیں ہن ہنانا والا ساحل کہتے ہیں ہن ہنانے والا اب یہ ساحل ہونا جو ہے یہ فرس کے ساتھ ہی خاص ہے فرس کے جتنے بھی افراد ہوں گے فرس کے چاہے وہ تو فرس کے ماتحت جتنے بھی افراد ہوں گے وہ فرس کے یعنی گھوڑے کے جتنے بھی ہیں. وہ عربی ہے, وہ عجمی گھوڑا ہے وہ, وہ کالا گھوڑا ہے وہ, وہ کسی چھوٹا ہے جس فرس کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے ساتھ آز ہے ناتے ہیں سارے تو یہ خاصا ہوگا یہ کلی عرضی کی قسم تو اس لیے بنی okay, <سجل> جی <سجل> بچوں کا حملہ ہو گیا ذرا ایک منٹ مجھے دیجئے میں ان کو ذرا کسی کھیل میں لگا دوں پھر میں دوبارہ آتا ہوں جی تو ساحل ہونا جو تھا یہ خاصا ہو گیا فرض جو ہے وہ خاصا ہو گیا ساحل ہونے ساحل کے لیے ایسے ہی انسان اور کاتب تو کتابت جو ہے یہ انسان کے تمام افراد کے ساتھ خاص ہے آ, انسان ہی کے افراد کے ساتھ خاص ہے کاتے ہونا اور تو کسی کے ساتھ لکھنا خاص نہیں ہے چاہے وہ غلط لکھے صحیح لکھے وہ بات کی چیز ہے لیکن کتابت جو ہے وہ انسان کے افراد کے ساتھ ہے چنانچہ یہ خاصہ ہو گیا اچھا آگے چلتے ہیں انسان قائم قائم یعنی قائم رہنے والا جی تو یہ قیام جو ہے یہ ایسی وصف ہے جو صرف انسان کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ حیوان کے افراد کے ساتھ بھی خاص ہے اور یہ قیام ہونا قائم ہونا یہ درختوں کے ساتھ بھی خاص ہے تو اس لیے یہ صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ عرض عام بن جائے گی پہلی بات تو یہ کہ قائم ہونا یہ تو وصف ہے یہ یہ کوئی جنس نہیں ہے اچھا جب جنس نہیں ہے یعنی یہ وہ کلی کی اقسام میں سے ذاتی نہیں ہے بلکہ عرضی ہے تو جب عرضی ہے تو عرضی میں سے کون سی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ عرض عام ہے قائم ہونا انسان کے لیے عرض عام ہے جی جسم مطلق اور فرس اب چونکہ جسم کی بات آ گئی تو جسم جو ہے وہ فرس جو ہے جسم جو ہے وہ فرس کے لیے یہ, یہ بنے گا جنس کیونکہ جس میں مطلق کے ماتحت فرس بھی آئے گا اور جس میں مطلق کے ماتحت انسان بھی آئے گا جس میں مطلق کے ماتحت شجر بھی آئے گا جس میں مطلق کے ماتحت حجر یعنی پتھر بھی آئے گا تو جس میں مطلب کے ماتحت تو بہت سارے افراد آ گئے تو لہذا جس میں مطلق جنس بنے گا فرس کے لیے جی نمبر آٹھ غنم معاشی غنم کہتے ہیں بھیڑ کو ماشی کہتے ہیں پاؤں سے چلنے والی تو پاؤں سے چلنا یہ ایسی صفت ہے جو کہ صرف غنم یا اس کے افراد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ انسان کے افراد کے ساتھ بھی خاص ہے لیکن ہے یہ وصف تو لہٰذا بنے گا تو یہ کلی ارضی کلی ارضی بن کر اب یہ عرض عام ہوگا کیونکہ یہ صرف غنم کے ساتھ خاص نہیں ہے حمار ناحق حمار ناحق ہمار تو ہو گیا گدھا ناہک ہن ہنانے والا جو خاص گدے کی آواز ہوتی ہے اسے ناہک نہک کہتے ہیں تو اب یہ ناہک ہونا جو ہے یہ پہلی بات تو یہ کہ کلی ارضی ہے کلی ذاتی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ نہیں بھی ہنائے گا تب بھی حمار تو رہے گا اگر وہ گونگا حمار ہو تو وہ خیمار تو ہے ہی لیکن اب ناہک ہے تو یہ کلی ذاتی نہیں ہے کلی ارضی ہے اور کلی ارضی میں سے خادثہ ہے کیونکہ یہ نہک ہونا صرف ہیمار ہی کے ساتھ خاص ہے جی آگے چلتے ہیں انسان ہندی انسان کے ہے جتنے افراد ہیں اس میں کسی کا ہندی ہونا یا کسی کا غیر ہندی ہونا یہ بھی یہ کلی عرضی ہے کلّی ذاتی نہیں ہے اب کلی عرضی میں سے یہ عرض عام ہے یا خاصہ ہے تو ہم کہیں گے خاصہ ہے کیونکہ یہ انسان کے افراد ہی کے ساتھ خاص ہونا ہے ہندی ہونا اگر آپ اس کو تھوڑے سے وسیع معنی میں لیں ہندی ہونا یعنی اصل میں ہندی ہونا ایک نسبت ہوتی ہے جو انسانوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس نسبت کو ذرا وسیع پیمانے پر لینا چاہیں کہ نہیں بھئی ہندی ہونا تو کوئی خاص مثلا عام ہے ہم کہتے جی عام ہندی ہے یہ ہندی عام ہے ہندوستان کا عام ہے یا ہم کہہ دیتے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں ہندوستان کی خاص چیز ہے لہٰذا ہم اس کو ہندی کہتے ہیں تو پھر یہ پھر یہ بھی عرض عام بن جائے گا کیونکہ اس کے ماتحت پھر صرف انسان نہیں رہے گا ہندی ہونا انسان کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے چیزوں کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے اور بھی کئی افراد کے ساتھ تو پھر اس کو ہم عرض عام بنا دیں گے لیکن اگر ہندی ہونے کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک کسی کا کسی کا خاص ایک لقب یا تخلص ہم نے بنانا ہے تو پھر اس صورت میں یہ بن جائے گا خاصا جو کہ انسان کے افرادی کے ساتھ خاص ہوگا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو کس اعتبار سے لیتے ہیں جی ہم آگے چلتے ہیں اس سبق دہم کی طرف جی امید ہے آپ لوگوں کو یہ جنس نو فصل خاصا اور عرض عام سمجھ میں آ گیا ہوگا اور شور بھی پیچھے کافی ہے اس کی معذرت لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس <coughs> جی جزاک اللہ باقی سارے افراد بھی موجود جی ہیں جی اس وقت سب افراد موجود ہیں یہاں پر سب اوے ہیں جی تھوڑی سی حاضری ہو جائے پتا چل جائے گا کہ سارے موجود ہیں یا نہیں ہیں جی جزاک اللہ شکریہ جی اچھا آگے چلتے ہیں جی سبق دہم اصطلاح ماں ہوا کا بیان جاننا چاہیے کہ منطقیوں نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے اور نیز محاورہ بھی ہے کہ لفظ ما ہوا ما ہوا کا مطلب اردو میں ہے کیا ہے وہ کیا ہے وہ, کیا ہے وہ یعنی کیا چیز ہے وہ جب اس لفظ سے وہ لفظ ما لفظ ہوا سے کسی شے کی حقیقت کا سوال کرتے ہیں جیسے کہیں ال انسان ما ہوا انسان کیا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اگر ما ہوا سے سوال ایک شے کو لے کر کیا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وہ حقیقت جو اس کے ساتھ مخصوص ہے بتاؤ اور جواب میں حقیقت مخصوصہ ہی آوے گی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ال انسان و ہوا کسی نے سوال کیا اگر کہ ال انسان و ما ہوا انسان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو جواب اس کا ہوگا حیوان ناطق ہاں جی تو اس کا جواب حیوان ناطق ہوا اس لیے کہ یہی اس کی حقیقت مختصہ ہے الانسان انسان ہوا انسان کیا ہے تو ہم کہیں گے حیوان ناطق یہ اس کی حقیقت مختصہ ہے حقیقت آ رہی ہے خیال رکھیے گا حقیقت کی بات آ رہی ہے یہ کلی ارضی ارضی نہیں ذاتی کی بات ہو رہی ہے ہاں. کیونکہ ارضی کے اندر تو وصف آ جائیں گی لیکن ذاتی کے اندر حقیقت آئے گی اچھا جی اگر اچھا اگر دو یا دو سے زیادہ شہر کو لے کر سوال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت بتاؤ جو ان سب میں مشترک ہے یعنی وہ مشترک جزب بتاؤ کہ جس قدر اجزاء ان چیزوں میں مشترک ہیں وہ ان سب میں آ جائیں کوئی مشترک اس سے باہر نہ ہو جیسے یوں پوچھیں یوں پوچھیں کہ ان ال انسان و البقر و باہم کہ انسان بقر غنم یہ سب کیا ہیں تو جواب آئے گا حیوان حیوان ہونے میں تو سب شریک ہیں نا انسان بھی حیوان ہے بقر بھی حیوان ہے غنم بھی جسم نہیں بولیں گے حیوان ہونے میں یہ سب شریک ہیں جسم نہیں جسم نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس کا جواب ہو گیا پورا پورا صادقار ہے اس لیے کہ حیوان ہی ان کی پوری حقیقت مشترکہ ہے اور جسم تمام مشترک نہیں ہے یا جسم تمام یوں کہہ لیں یہ مشترک نہیں ہے اس لیے کہ حیوان میں سب مشترک اجزاء آ گئے اور جسم میں نہیں آئے اچھا اور اگر ان کے ساتھ کسی درخت کو مثلا درخت انار کو بھی شامل کر لیں تو جواب ہوگا جسم نامی مثال کے طور پر اب میں پوچھتا ہوں کہ جی ال انسان ہوں ول بکر اُل انسان بکر غنم اور شجر کیا ہیں اب اس کا اس کا جواب ہم حیوان نہیں دے سکتے کیونکہ شجر بھی اس میں داخل ہو گیا ہے اب ہم اس کا جواب دیں گے جسم جسم نامی بڑھنے والا جسم اب جس میں نامی یہ جواب ہے جو انسان پر بھی صادق آ گیا یعنی اس کے اس کے افراد پر زید عمر بکر پر بھی صادق آ گیا اور حیوان کے افراد پر بھی صادق آ گیا جو کہ انسان کے افراد زید عمر اور حیوان کے افراد جو کہ غنم بکر بقر اور شجر کے افراد جو بھی جتنے بھی درخت ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تو جس میں نامی نے ان سب کو کور کر لیا مشترک ہو گیا اچھا اگر پتھر بھی ان کے ساتھ ملا لیا جائے اور یوں سوال کیا جائے کہ ال انسان و البقرۃ وجر کہ بتاؤ بھائی انسان بقر شجر رمان یعنی انار کا درخت والحجر حجر اور پتھر یہ کیا ہیں اب اس کا جواب ہم کیا دیں گے اب اس کا جواب ہوگا جسم کیونکہ جسم ان سب پر صادق آتا ہے انسان پر بھی صادق آتا ہے بقر پر بھی شجر پر بھی اور حجر پر بھی اب اس کا جواب ہم حیوان نہیں دے سکتے اب اس کا جواب ہم جسم نامی نہیں دے سکتے کیونکہ جسم نامی دیں گے تو حجر اس میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ حجر پتھر اس کا جسم بڑھتا نہیں ہے جسم میں نامی اس جسم کو کہتے ہیں بڑھتا ہو یہ بڑھتا نہیں ہے تو جب بڑھتا نہیں ہے تو یہ یہ جسم نامی نہ ہوا لہذا مطلق جسم اکیلا جسم کہنا ٹھیک ہوگا اس کے اوپر تو یہ آسان ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ اصطلاح ہے ماہ ہوا کیا ہے ماہ ہوا کی اصطلاح کسے کہتے ہیں کہ جب آپ سوال کرتے ہیں کسی سے کہ ماہ ہوا تو ماہ ہوا کے ذریعے سے آپ کسی چیز کی حقیقت پوچھ رہے ہوتے ہیں اب آپ نے جو بھی چیز پوچھی ہے جواب میں وہ وہ, وہ جواب آنا چاہیے جو اس پر صادق آتا ہو اب اگر میں نے پوچھا کہ ال انسان ماہ ہوا تو اگر اس کا جواب کسی نے یہ دیا کہ جسم تو یہ اس کی اس کا جواب یعنی یوں سمجھ لیں اچھا یوں سمجھ لیں کہ یہ جواب قریب نہیں ہے جواب بعید ہے جواب تو بن گیا ٹھیک ہے جی انسان جسم تو ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ انسان جسم ہے لیکن جسم ہونے میں تو انسان کے ساتھ پتھر بھی شامل ہو جائے گا جسم ہونے میں تو انسان کے ساتھ بکر غنم گائے بیل بکری شجر بھی شامل ہو جائے گا تو لہذا جواب ہے لیکن پورا پورا جواب نہیں ہے اس کو مزید اور جو ہے وہ بہتر بنایا جائے چنانچہ ہم کہیں گے اچھا جسم نامی تو پھر ہم کہیں گے نہیں جسم نامی میں بھی درخت شامل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ بھی نہیں ہے پھر ہم کہیں گے اچھا پھر یہ حیوان تو ہم کہیں گے جی ہاں حیوان تو ہے لیکن حیوان میں پھر بکر غنم بھی شامل ہیں پھر ہم کہیں گے اچھا پھر یہ ناطق بھی ہو سکتا ہے خیر ناطق ہونا عرضی بھی آ سک آ جائے گا تو مطلب کہنے کا یہ کہ وہ حقیقت جو اس کی بالکل قریبی قریبی ہو جو جس کے ماتحت وہ داخل ہو سکے اور باقی دیگر افراد اس میں شامل نہ ہو سکیں یہ ہے ماہ ہوا کہہ کر جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ آسان سی چیز ہے کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے لہ جی سوالات پر آتے ہیں کہ اشیاء زیل جو کہ یکجا یا علیحدہ علیحدہ لکھی گئی ہیں ان کے جواب بتاؤ جی میں پوچھتا ہوں کہ جی فرس اور انسان ماہ ہوا ماہما یہ دونوں کیا ہیں ال ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے جی اس کا جی بالکل حیوان کہ حیوان ہونے میں انسان بھی شامل ہے اور فرس بھی شامل ہے بالکل ٹھیک اچھا جی اگر میں پوچھتا ہوں الفرس جی اسکائپ والے مجھے کال دوبارہ کر لیں کیونکہ مجھے کال آ گئی تھی تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہوگی <coughs> جی تو فرس اور غنم آ, جی ہاں آپ سب نے صحیح جواب دیا کہ یہ, یہ بول تو خیر فرس اور انسان کا تھا جی فرس اور غنم اس کا کیا جواب ہوگا اگر میں پوچھوں کہ ال ما هما جی یہ بھی حیوان کے ماتحت داخل جی, ہو یہ بھی حیمان کے بلغنم, یہ دونوں الفر... اس کے حیوان کے ماتحت جو ہے وہ داخل ہیں حیوان آ, اس کا قریبی جواب جو ہے وہ یہی آئے گا جی آگے نمبر تین درخت درخت انگور واہ اگر میں پوچھوں کہ الشجر والحجر الحجر ہوما کہ درخت اور حجر یہ دونوں کیا ہیں جی ہاں اس کا جواب جسم آئے گا کیونکہ جس میں نامی نہیں بول سکتے کہ درخت انگور تو جس میں نامی کے تحت داخل ہے لیکن حجر اس کے تحت داخل نہیں ہے جی آگے چلتے ہیں نمبر چار آسمان اور زمین اور زید آسمان زمین زید <coughs> اس میں کیا چیز مشترک ہے ماہما ماہوم جی ہاں یہ بھی جسم کے مات ہے تو داخل ہیں بالکل آسمان بھی ایک جسم ہے زمین بھی اور آ, آ, زید بھی معلوم نہیں کہ فلکیات والوں کے تحت آسمان جو ہے وہ جسم میں داخل ہے یا نہیں ہے لیکن منطقیوں کے نزدیک مان لیتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز مشترک پائی جائے تو وہ بھی جواب بن سکتا ہے اس میں اچھا جی شمس قمر و درخت امبہ ام مراد یہ فارسی کا پرانا لفظ ہے عام عام شمس کیا ہوں گے جی ان کو ہم جسم کے تحت بھی داخل کر سکتے ہیں اور جس میں حساس کے تحت بھی داخل کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر حساسیت ہے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے یا اگر اس عنوان سے نہیں دیکھنا تو پھر صرف جسم بھی کہہ سکتے ہیں یا جس میں نامی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں نامی بڑھنے والا جسم اب یہ بڑھتا ہے اگرچہ بڑھنا اس کا اتنی حقیقت کے اعتبار سے تو نہیں ہے لیکن آ, بہرحال اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ اس کا اس کا اس کا اس کی روشنی جو ہے وہ گھٹتی اور بڑھتی ہے تو پھر جسم نامی بھی لے سکتے ہیں لیکن جسم ہونے میں تو یہ شامل ہیں جی ایسے ہی مکھی چڑیا گدھا یہ حیوان ہونے میں سارے شریک ہیں اور انسان اب یہ صرف اکیلا انسان لکھا ہے تو اس کے جو ہے جتنے بھی افراد ہیں زید عمر بکر اس کے ہے افراد سارے آئیں گے تو یہ خود ہی ان کے لیے جو ہے وہ حقیقت بن جائے گا اپنے ان افراد کے لیے اور اگر اس سے اوپر جائیں گے حیوان کے لیے تو پھر اس میں جو ہے وہ ہم کسی اور چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں جی حمار جی ہاں حیوان ناطق بالکل انسان کے اوپر حیوان ناطق کی طرح آسکتی ہے فرس کے اوپر فرس سے ساحل کی آ ہے ہمار کے اوپر ہمار ناہق جو ہے وہ اس کا جواب ہو سکتا ہے بکری اینٹ پتھر ستارہ سب کے اوپر جو ہے وہ جسم کا اطلاق ہو جائے گا پانی ہوا اور حیوان یہ بھی جسم ہونے میں سب شریک ہیں تو گویا کہ قریب ترین جواب جو دیا جا سکتا ہے قریب ترین جواب جو دیا جا سکتا ہے وہ بن جائے گا اس ہوا کے ماتحت اس کا لیکن یہ جو ہماری بحث تھی یہ اصل میں یہ بحث آگے والے سبق کے لیے تمہید ہے یہ صرف اس اس سبق سے مقصود سمجھانا تھا جو کہ سمجھ میں آ آپ حضرات کو اب ہم آگے چلتے ہیں جو کہ سبق یاز ہے اور وہ ہے جنس کی قسمیں جنس اور فصل دونوں کی قسمیں جی جنس اور فصل کی دو قسمیں بھی پہلے آتے ہیں جنس سے قریب کی طرف جنس سے قریب کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کی جزئیات میں جن دو جزئی یا زیادہ سے سوال کیا جاوے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو دوبارہ تعریف دیکھیے کسی ماہیت کی کہ اس دو یا دو سے زیادہ جزیوں سے سوال کیا جاوے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو جیسے حیوان یہ حیوان انسان کی جن سے قریب ہے کہ حیوان کے افراد میں جن دو یا دو سے زیادہ س... سے سوال کریں گے جواب میں حیوان ہی آئے گا حیوان کے افراد میں سے انسان بھی ح... حیوان کا فرد ہے اور اور آ... بکر غنم اور دیگر جانور یہ بھی حیوان کے ماتحت افراد ہیں اب انسان یعنی زیادہ امر بکر یا... یا دیگر جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو جواب میں حیوان آئے گا اگر اس کی ماہیت یعنی اس کی ماہیت ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں حیوان آئے گا تو گویا کے حیوان ہونا جن سے قریب ہوا انسان کے لیے یوں یوں بھی کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ انسان کے ساتھ اور جتنے بھی افراد شامل ہیں چاہے وہ زیاد امر بکر کی صورت میں ہوں چاہے وہ حیوان یعنی بیل بکری اونٹ گائے ہونے کی صورت میں ہوں ان سب کے بارے میں اگر سوال کرتے ہیں کسی ان سب کے بارے میں یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ مار ہوا تو حیوان ہونا جو ہے یہ یہ ان سب پر صادق آتا ہے یہ تو قریب ہو گئی اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تو جن سے بعید بن جائے گی اب اس کو پڑھنے آسان ہے تھوڑا سا جن سے بعید میں کہہ رہا ہوں کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کیا جاوے تو جواب میں اسی جنس کا آنا ضروری نہیں کبھی وہ جواب میں آئے کبھی دوسری جیسے میں نامی یہ میں نامی انسان کے لیے جن سے بعید ہے اگر انسان اور فرص اور درخت سے سوال کریں گے تو جواب میں میں نامی آئے گا اور اگر صرف انسان اور فرش سے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان آئے گا جسم نامی نہیں آئے گا وہی پرانی بات ہے جو ہم کر کے آ رہے ہیں ماہیت والی حقیقت اور ماہیت والی تو بعید ہو جاتا ہے اگر بیچ میں واسطہ آ جائے ایک واسطہ آ جائے دو واسطے آ جائیں تو گڑی ہو جائے گا اور بغیر واسطے کے اگر جواب آئے گا تو وہ جن سے قریب ہو جائے گا اور بھی آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں محمد <tell> تو اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے دادا ایک ہے اس کا بیٹا اور ایک ہے اس کا پوتا تو اگر پوتے کے بارے میں سوال کیا جائے گا باپ کی نسبت سے تو باپ اس کے لیے جن سے قریب بنا اگر پوتے سے سوال کیا جائے گا اس کے دادا کی نسبت سے تو وہ دادا اس پوتے کے لیے جن سے بعید بنا بس اتنی سی بات ہے انسان کے جو افراد ہیں اور حیوان کے جو افراد ہیں یہ دونوں شریک ہیں حیوان ہونے میں سب سے قریبی جواب یہی تھا لہٰذا جن سے قریب حیوان ہوا لیکن یہ جن سے قریب کس کے لیے ہے صرف انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے ان دونوں کے لیے تو جن سے قریب ہو گیا حیوان ہونا لیکن اگر اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیں گے انسان بھی اس میں شامل کر دیں حیوان یعنی جانور بھی اس میں شامل کر دیں اور درخت بھی اس میں شامل کر دیں تو پھر جواب میں ہم صرف حیوان نہیں بول سکتے جواب میں ہمیں دینا پڑے گا جسم نامی تو یہ جسم نامی جو ہے یہ انسان کے لیے فصل جن سے بعید بن گیا جس میں نامی ہونا انسان کے لیے جس... جن سے بعید بن گیا اچھا اگر اس میں کچھ اور بھی اضافہ کر دیں یعنی شجر کے ساتھ ساتھ ہم حجر یعنی پتھر کا بھی اضافہ کر دیں تو اب جواب ہمیں جسم دینا پڑے گا تو گویا کہ اب جسم ہونا انسان کے لیے جن سے بعید بھی نہیں جن سے ابعد بن گیا کہ یہ تو اس سے بھی آگے اگلا سٹیپ ہو گیا تو گویا کہ اس طریقے سے ایک چیز قریب اور ایک چیز دور ہو جاتی ہے بس اتنی سی بات ہے اگر قریبی قریبی ماہیت کے بارے میں سوال ہے تو وہ جن سے قریب اور جی ہاں اور اگر جو ہے وہ تھوڑی سی دور کی یعنی ایک ایک اسٹیپ دور کے کی جنس کے بارے اس کے ذریعے سے آپ جواب دیتے ہیں تو وہ جن سے بعید اس سے بھی آگے جاتے ہیں تو جن سے ابعد بن جائے گا تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ اگلی ڈگری لے لیں تو یہ تو ہوگی جنس کی قسمیں جن سے قریب لیکن یہاں پر صرف جن سے بعيد کی بات ہے جن سے عباد کی بات نہیں ہو رہی تو لہٰذا جن سے بعید کے تحت وہ چیزیں داخل ہوں گی جو ایک ایک واسطے یا ایک سٹیپس کے واسطے سے آپ کو مل جائیں میرے خیال سے آج اتنا کافی ہے فصل قریب اور فصل بعید کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے تاکہ یہ آپس میں مکس نہ ہو لیکن ہونے نہیں چاہیے آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے آ, فصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی افراد تو اس کے ایک ہوتے ہیں لیکن وہ جدا کرنے کا کام دیتی ہے یعنی نو اور فصل میں فرق صرف اتنا ہی تھا کہ اس کی حقیقت کے افراد بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اس کے بھی فصل کے بھی لیکن فصل کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف فرق کر دیتی ہے کر لیں باقی کیا کہتے ہیں جی باقی لوگ کیا کہتے ہیں چیلنج کر لیتے ہیں جی فصل قریب کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جن سے قریب میں جو جزیات اس ماہیت کے شریق ہیں وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو جدا کر دے جن سے قریب میں جو جزیات اس ماہیت کے شریک ہیں جن سے قریب میں ظاہری بات ہے جو قریب قریب کی جزیات شامل ہونی ہیں جن سے قریب تو اس پر صادق آ گئی اب اب ان افراد میں سے اگر کسی فرد کو آپ نے نکالنا ہے زیادہ جدا کرنا ہے باہر کرنا ہے تو آپ کو ایک فصل چاہیے تو وہ فصل قریب فصل قریب ہے جیسے انسان بکر غنم حمار فرس اب اس میں آپ کو اگر آپ کو اگر انسان کو جدا کرنا ہے آپ نے اس میں سے انسان کو جدا کرنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا فصل میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ناطق نے انسان کو جدا کر دیا لیکن نطخ چونکہ ایسی چیز ہے کہ جو جو جو انسان کو اس کی دیگر افراد سے جدا کر دیتی ہے تو لہٰذا وہ اس کے لیے فصل بن گیا تو یہاں بھی ہم کہیں گے کہ بکر غنم اور انسان کے جو افراد ہیں زیادہ عمر ان سب میں جو ہے وہ حیوان ہونے کے اعتبار سے تو سب شریک تھے اس کے ماتحت افراد داخل تھے لیکن فصل نے یعنی ناطق ہونے نے ان کو جو ہے وہ جدا کر دیا ایک دفعہ فصلِ قریب کی تعریف دوبارہ دیکھیے گا عبارت پڑھ کر تھوڑی سی اور واضح ہو جائے کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جن سے قریب میں جو جزئیات اس ماہیت کے شریک ہیں جن سے قریب کی بات ہو رہی ہے بس یہ خیال رکھیے گا فصل قریب ہمیشہ جن سے قریب کے لیے آئے گی اور بھی آسان کر لیں فصل قریب ہمیشہ جن سے قریب کے لیے آئے گی اور فصل بعید جن سے بعید کے لیے آئے گی کیونکہ فصل تو ہمیں چاہیے ہے نا جدا کرنے کے لیے تو وہ جدا کرنے کے لیے اگر تو جن سے قریب کے کو آپ نے جدا کرنا ہے تو وہ فصل قریب ہو جائے گی اور اگر جن سے بعید کو جدا کرنا ہے تو, وہ فصل تو دوبارہ عبارت دیکھتے ہیں کہ کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جن سے قریب میں جو جزیات اس ماہیت کے شریک ہیں وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو جدا کر ہیں جیسے انسان بقر، غنم حمار، فرس حیوان ہونے میں دیکھو سب شریک ہیں انسان بھی حیوان بکر بھی حیوان، غنم بھی حیوان ہیمار بھی حیوان فرس بھی حیوان حیوان ہونے میں سب شریک اور حیوان انسان کی جن سے قریب ہے پہلی بات تو کیا کر دی ہم نے کہ یہ سب حیوان ہونے میں شریک ہے اور اگلی بات ہم نے کیا کی, کی کہ حیوان انسان کی جن سے قریب ہے اور ناطق انسان کو بکرا سے جدا کرتا ہے تو ناطق جی فصل بعید کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جن سے بعید میں جو جزیات اس ماہیت کے شریک ہیں جن سے بعید میں جو جزیات اس ماہیت کے شریک ہیں قریب میں نہیں تو وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو علیحدہ کر دے اور جو جن سے قریب میں شریک ہیں ان کو جدا نہ کر سکے جی ہاں جو جن سے قریب میں شریک ہیں ان کو جدا نہ کر سکے جیسے حساس یہ انسان کا فصل بعید ہے کیونکہ جس میں نامی میں جو انسان کے شریک ہیں جس میں نامی میں جس میں نامی میں انسان کے ساتھ کون کون شریک ہیں حیوان بھی شریک ہیں اور اور شجر بھی شریک ہے درخت بھی شریک ہے جس میں نامی ہونے میں لیکن حساس ہونے نے حساس ہونے نے جدا کر دیا انسان کو درخت سے प्रती تو प्रती گویا کے گویا جس میں ओ... نامی جن سے بڑی تھا نا انسان کے لیے جس میں نامی انسان کے لیے جن سے جن سے بعید تھا اب جن سے بعید کے میں سے اگر انسان کو نکالنا ہے آپ نے جن سے بعید کے افراد میں سے اگر انسان کو نکالنا ہے تو پھر آپ کو فصل بعید چاہیے فصل قریب کام نہیں کرے گی یہاں پر چنانچہ فصل بعید نے یعنی حساس ہونے نے اس کو نکال دیا شجر شجر, شجر سے نکال دیا لیکن ہاں دیکھیے ناتک اگر ہم کہتے تو وہ اس کی اس کی فصلیں قریب بنتی لیکن اگر ہم صرف درخت کو نکالنا چاہتے ہیں باہر درخت سے اس کا فرق کرنا چاہتے ہیں حیوان کے اندر حیوان کے جو دیگر افراد ہیں بکر غنم اس میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو حساس جو ہے یہ اس کو اس کو درخت کو باہر نکال دے گا لیکن یہ فصلے بعید بنے گا جی فصلے بعید اس لیے بنے گا کہ حساس کہہ کر ابھی بھی جانور اس کے اندر شامل ہے انسان کو اگر ہم حساس کہہ کر باہر نکال لیتے ہیں تو ٹھیک ہے درخت سے تو یہ بچ گیا نکل آیا باہر لیکن درخت کی تعریف سے لیکن لیکن اس کے اندر شجا اس کے اندر بکر غنم حمار فرس گھوڑا بکری یہ ابھی بھی شامل ہیں اس کی تعریف میں اب اگلی فصل دوبارہ لانی پڑے گی ناتق ہونا تاکہ وہ اس کو باقی دیگر افراد سے بھی نکال دے اور صرف زیادہ عمر بکر کی کیٹیگری میں اس کو داخل کر دے تو یہ چیز فصل قریب اور فصل بعید ہے آسان سی چیز ہے جن سے بعید سے نکال لیں گے تو فصل بعید چاہیے ہوگی جن سے قریب سے نکالیں گے تو فصل قریب چاہیے ہوگی اور اصل تا, اصل جو چیز ہے جو تعریف ہے وہ وہی ہے جنس کی فصل کی نوع کی اور کلی ذاتی اور کلی عرضی یہ اس کی آگے تھوڑی سی وضاحت ہے تو وقت مکمل ہو گیا تھوڑا سا ہمسلا کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ تمرین ہو جائے جی ناطق جسم ان کا آپس میں کیا تعلق ہوگا پہلے تو یہ پہلے تو یہ بتلائیے کہ ناطق جو ہے یہ جسم کے لیے کوئی جنس بنتا ہے یا فصل بنتی ہے ناتق اور جسم کا آپس میں جو تعلق ہے جی ہاں یہ فصل بنے کی ساری بات ہے کیونکہ اس نے اس کو جدا کرنا ہے یعنی اس کی حقیقت میں شامل تو تو جنس جنس کی تو ناتق جو ہے وہ جسم کے لیے جنس بنی یہ بات تو طے ہو گیا سوری فصل بنی اب فصل میں سے فصل قریب ہے یا فصل بعید یہ فصلیں جی فصل قریب بنکہ بن. ناطق جسم کے جتنے افراد ہیں اس میں سے صرف انسان کو باہر نکالے گی. اب جسم کے ماتحت افراد انسان بھی ہیں کے افراد جانور بھی ہیں جسم کے ماتحت افراد درخت بھی ہیں جسم کے ماتحت افراد پتھر بھی ہیں اب اتنے سارے افراد میں سے ناطق نے کس کو باہر نکالا صرف انسان کو زیادہ مر بکر کو تو گیا کہ ناطق جو ہے یہ جن سے قریب بن گئی کس کے لیے انسان کے لیے اچھا آگے چلتے ہیں جی جسم جسم جسم نامی جسم نامی کہتے ہیں بڑھنے والا جسم تو یہ بتلائیے کہ اچھا ویسے یہ ناطک الگ ہے جسم الگ ہے آگے چلتے ہیں جی اچھا ناطک کو اگر آپ نے الگ کرنا ہے اور جسم کو الگ کرنا ہے تو بھی الگ ہو سکتا ہے جی یہ ہم سرا جو ہے وہ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ اگلے سبق میں دوبارہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا اس کی تمرین کر کے تو پھر دو کلیوں میں نسبت سبق دواز دو بارواں سبق بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے لیکن اس کو آپ خود کر لیجئے گا ناطق الگ ہے جسم الگ ہے جسم نامی الگ ہے ناہک الگ ہے ساحل الگ ہے حساس الگ ہے نامی الگ ہے یہ سب الگ الگ ہیں اب آپ نے خود بتانا ہوگا کہ ناطق کس کے لیے جنس قریب بنے گا کس کے لیے جن سے بےعید بنے گا اچھا ایک ہی چیز جن سے قریب بھی بن سکتی ہے وہی چیز جن سے بےعید بھی بن سکتی ہے اگر آپ اس کو اپنے بہت قریبی افراد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ جن قریب بن جائے گی اور اگر دور کے افراد کے لیے استعمال کریں گے جن سے بعید بن جائے گی وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ ناتق اور تمام افراد کو خود بتانا جن سے قریب ہے یا جن سے ہے یا فصل قریب ہے یا فصل بعید ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے